جب نمازیں صحیح کرنی ہیں نمازیں درست کرنی ہیں اس کے لیے ایک گھنٹہ گفتگو ہو دو گھنٹے ہو پوری رات ہو صبح تک ہو گفتگو ہوگی <سؤال> کہتے ہیں جی میں کتابیں نہیں لے کے آیا دن میں بندہ پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے آپ کی اس پہ تیاری نہیں ہے سب کو پتا ہے میں اہل حدیث ہوں صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے اللہ نے کہی ہو صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے نبی نے کہی ہو وحید الزمان نہ میرا خدا ہے نہ میرا اللہ ہے نہ میرا رسول ہے اور تم کہتے ہو وحید الزمان میں کہتا ہوں وحید الزمان کی کتابوں کو آگ میں لگاتا ہوں اس فتوا عالمگیری اور ہدایات کو آگ تو لگا یہ تمہاری فیقہ تمہیں مبارک قرآن و حدیث ہمیں مبارک آج مولوی صاحب سے عمل کرواؤ تو کی بات پہ ان کے ہاتھ پہ گندگی لگاؤ اور اس سے کو ذرا چاٹو تو صحیح پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہاں میرے مدرسوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ تمہیں دکھاؤں اس میں کیا گندگی ہے جس طرح آج میں نے دکھایا کہتے <laughs> ہیں سولہ سوال کس طرح نماز تقبیر تریمہ فرض ہے سنت ہے واجب ہے مشتابہ کیا چار ہو گئے ہاتھ اٹھانا فرض ہے سنت ہے واجب ہے مستحبہ کیا ہے آٹھ ہو گئے وہ <laughs> اسی طرح کے سولہ بنے ہیں مولانا آج اس طرح جان نہیں چھوٹے گی آج روٹی کے بہانے آئے اور اللہ کی توفیق سے اس طالب علم کے آگے پھنس گئے <laughs> مولانا انہیں کے مطلب کی تمہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی تمہیں کی میں فل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی دیکھو چراغ میرا ہے رات تمہاری ہے زبان میری ہے بات تمہاری ہے آج مانتا جا شرماتا جا سنتا جا شرماتا جا مولانا ندیم صاحب مفتی اپنے ساتھ لگانا آسان ہے لیکن हाँ, مفتی, हाँ, مفتی हाँ, اور اب تک سے مفتی کیا ہے یہ بھی پتا نہیں اور ابھی تو میں نے ایک سفح عربی عبادت سننی ہے ان ان کو جناب کو عربی بھی نہیں آتی نہیں آتی ویسے مفتی ہیں ویسے مفتی ہیں مفتی معاف کیا گیا مفتی معاف کیا گیا معاف کر دیا میں نے تیئیس سوالات کیے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا پھر پوچھتا ہوں میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مکمل ہے کہ ناقص جواب نہیں آیا اس میں کیا حکمت ہے اور سنو دوسرا سوال وہ صحابہ کا فتح اس کا جواب نہیں آیا تیسرا جواب نہیں آیا قدر درم کا اس کا جواب نہیں آیا چوتھے نمبر پہ آلمگیری کی عبارت پیش کی انگلی چاٹنے والا نہ عمل کر کے دکھایا نہ جواب دیا چھٹے نمبر پہ میں نے پوچھا صحابہ نے جو نمازیں پڑھی وہ کامل تھی کیا ناقص جواب نہیں آیا میں نے کہا کہ اگر نماز پڑھنے والا اور اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو نماز نہیں ٹوٹتی اگر قرآن کی طرف دیکھے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اللہ جواب نہیں آیا پھر ساتواں سوال آٹھواں سوال یہ کیا گدے کا گوشت کتے کا گوشت بیچنے کی سازش ہو رہی ہے پشاور کے اندر اس کا جواب نہیں آیا نو نمبر پہ میں نے کہا کہ طہارت میں نے قرآن سے ثابت کی انہوں نے مان لیا اسی لیے آگے آگے دس نمبر پہ کیاس کو شرک کہا میں نے کہا بتاؤ کی سہل حدیز سے کیا اس کو شیرک کہا گیارہ نمبر پہ میں نے کہا نیت بھی تحفظ کرنا ثابت کرو جواب نہیں آیا بارہ نمبر پہ میں نے اللہ اکبر کہنا سبرانی کی روایت سے ثابت کیا اس نے اس روایت کا کوئی جواب نہیں دیا تیرہ نمبر پہ میں نے قبلے کی طرح منہ کرنا بخاری کے حدیث سے ثابت کیا اس کا اس نے نہ تسلیم کیا نہ جواب دیا نمبر چودہ اللہ اکبر کے لیے میں نے بیٹھی کی روایت پیش کی اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اونچی آواز سے کہنے کے لیے امام کے لیے پندرہ نمبر پہ میں نے اللہ جل اللہ اعظم کا رد کیا سبرانی کی روایت سے اللہ تطیم صلاحت سلاۃ اللہ اس کا جواب نہیں آیا سولہ نمبر پر میں نے اولکان یا کلون کا جواب کیا کہ تمہاری جو فتو فکر کی عبارتیں ہیں عالم گیری کی وہ کون سی عقل والی عبارتیں ہیں اس کا جواب نہیں آیا سترہ نمبر پہ میں نے کہا امام آہستہ ان کی سے اور مفتی آہستہ آواز سے کہے گا بخاری سے پیش کیا اس کا جواب نہیں آیا انیس نمبر پہ میں نے کہا اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس کا جواب <تصفح> جو اس کا جواب نہیں آیا تبرانی سے اس کے بعد تبرانی کی روایت کا حسن ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا جواب نہیں آیا نیت بھی تلفظ کا دلت ہونا ان کے گھر سے ثابت کیا جواب نہیں آیا اس کے بعد میں نے مفتی سے یہ پوچھا تم اتنا ہی بتا دو کہ مفتی اب تک سام سے کیا ہے جواب نہیں آیا میں نے کہا کہ دور مختار میں لکھا ہے مقلد مفتی نہیں ہوتا اس کا جواب آیا میرے 23 سوال ہیں اس کے لیے لی. میں ان کو لیت ایک گھنٹہ نہیں دو گھنٹے نہیں آج کی رات نہیں ایک مہینہ نہیں ایک سال نہیں بلکہ شیطان جتنی عمر بھی اللہ اگر ان کو دے دے تو یہ جواب دے سکتے نہیں ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب کو گھر سے نکالنے کے لیے کیا ہو مناظرہ <تصفيق> مختارم میں اردو میں بولوں گا کشتی بولوں گا دونوں دو دوانوں دوانوں مفتی صاحب سے ہماری یہ درخواست ہے کہ ہم آپ کو دو شرطوں کے ساتھ چھوڑیں گے ہم دو شرطیں پیش کرتے ہیں دو مفتی صاحب سن لو کان کھول گیلیاں بولنا نہیں ہے ایک ہم بخاری کھولیں گے مفتی صاحب کے سامنے رکھیں گے ہماری مرضی کے مطابق ایک صفحہ بارت بغیر کسی غلطی کے اگر مفتی صاحب نے پڑھ کے دے دیا اللہ کی قسم ہم چھوڑ دیں گے مفتی صاحب چلو یہ بھی یہ بھی کہہ دیں گے مفتی صاحب آپ جیت گئے چلو ایک دوسری بات اگر یہ نہیں پڑھ سکتے مفتی صاحب یہاں پہ شکست لکھ دو کہ اس میں اس مقابلے میں ہار گیا جو بات ہم نے مہلمانے مہلمان دی مفتی نظیم صحت ہاں مفتی نظیم صحت عہدہ رحیم اللہ صحیح اہدا رحیم اللہ مولانا صحیح ملک جا ہمارا اوشتی خبر ہی رہا اوشتی وہ تھا عبدالرحمان مولانا سر زما خبر راغلی خبر اور ثابت او کو اور زمن د حفیعت مند غلط ثابت کو خبان ابراہیم داغل تو حکستان یہ کچرا کا بغل ابراہیم نہیں موز تھی میری چیلنج بری اگر مر گئی پشاور نہ راگ لائر کم میرے چیلنج ورکی مکھی دکھے دو داغا دھاو پہ لائی جب بھی داغو پسلی کہ وہ ان شاء اللہ تاریخ میں متعین کو نظر میدان باؤ لگو داغور کر دے ملنا وقت کس طرح سے اتنا اور کلو یہ واقعی کچڑوں کا کام ہے کہ جس وقت شیر مقابلے میں آتا تو بھبکی لگاتے ہیں پھر بھاگنے کی کرو بات نہیں کاٹے جو شیر ہوتا ہے جو شیر ہوتا ہے یہ نہیں کہتا کہ میں نے تیاری کرنی ہے تیاری جھوٹ بولتے ہیں تیاری کرتا کرتا وہ تیاری کی بات نہیں کرتا تیاری چلے آپ کو تیاری کی ضرورت نہیں ہے ایک بات سنو چلے بس شروع کر مولانا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ایسا کر دو ایسا کر دو ایسا کر پہلے آپ آئے ہو کہ ہم آئے ہیں ہمیں تو یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہاں پہ آ کے بھائی اب اللہ خبر موز مکمل مکمل بدلے الحمد للہ فدی خبر لاندے باندھے جوابی خبر مر گرو لو کو معمولی جمرا محنت ماتے مولا نا سراجی جما مر گی موضوع سات قسم کی مسلک کتاب مسلق نصابہ قرآن دبر خبر ہے تمہارا خبر ہی جواب اللہ خبر ہے ان شاء اللہ پراخبا مجھے کلاؤ بیا مجھے بسم اللہ ما کی رہا تامرخگا ہم بدیز بسم اللہ کتابوں کا اور یو منٹ لگانا ہوگا خبر ہے خبر ہے مسئل شام و ناظر جی کس طرف دقت مسئلے حدیث نے قرآن حریث ہم راؤ کے مرمون غرم طرف گرے مسئلے دے وقت کی حل کی جو پی وقت کی بسم اللہ با حدیث نے نہیں کیا کچھ کتا نہیں ہوا جھوٹ نہ بولا نماز سیکھا ہوا کی بات کے سر تری میں سلیس صرف اور صرف دا قرآن اور خبر بیچتا دادا شیرا طور تو مکمل منظ باندھی خبره کو مکمل تا تمام صرف در مسلح خبر طرف طلان صرف در مسلی پہ د ایک د دا قرآن عیات کر جمع تھا رابطہ حا کرنے بیا مولانا رحمان کلجا الحق <سؤال> وضاحت الباعت ان نلباطرا قانا ذہوبا ان عزیز یہ آیت مومنوں نے مسلمانوں نے سنی تو بہت ہے پڑھی بھی ہے آج اس کا کامل بھی دیکھیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مؤزد شامل مولانا صاحب نے پہلے کہا بھائی چھوڑ دیں چھوڑ دیں یہ نہیں جائیں گے مولانا صاحب نے پہلے کہا کہ جی میرا حافظہ بہت زیادہ ہے اور میں زبانی بھی ان سے بات کر سکتا ہوں اور یہ اپنی نماز قرآن و حجی سے ثابت کریں گے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 آج تک ماشاءاللہ اللہ آپ نے جو اتنی نمازیں پڑھی ہیں وہ بغیر تحقیق کے پڑھی ہیں پانچ مرتبہ مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں تحج اشراق تو یقیناً ان, ان کے بارے میں حسن جاننے نہیں پڑتے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ تحج اور اشراق کی بات نہیں پانچ مرتبہ دن میں نماز پڑھتے ہیں اور آج لوگوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اور پھر کہتے ہیں جی کہ یہ گدڑوں کا کام ہے گدڑوں کا کام یہ ہے کہ جب شیر سامنے آتا تو پھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں ان کا جاتا ہے بھائی رہی بات آپ کی کتابوں کی آپ اپنا جو مسئلہ اپنی کتابوں سے پیش کریں گے میں اس کے بارے میں آپ سے کتاب کا مطالبہ نہیں کروں گا اور اپنی نماز بحمد اللہ تعالی اللہ کی توفیق سے آپ نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرنی ہے میں اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ مجھ سے پوچھا گیا ہے میرے مقابل مناظر نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی نماز قرآن و حدیث سے ثابت کرو میں بلا تمہید یہیں سے اپنی گفتگو شروع کرتا ہوں جی آپ کتابیں ادھر لائیں اور بسم اللہ بات شروع کرتے ہیں اچھا ایک منٹ دیکھو دجل سے کام نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے میں نے کہا ایک تو تم نے یہ کیا یہ کہ میں نے نہیں کہا کہ گیدر صاحب نے آئے پکڑ لوگ نہیں اور قرآن و حدیب کے جواب لکھائیں گے ہم سب کچھ ان شاء اللہ ان شاء اللہ ٹھیک ہے جی سوال قرآن میں نے نماز سب بیٹھ نہیں تشریف بیٹھ سوال بات شروع ہوئے بیٹھ بیٹھ اچھا جی بات تو ابھی میں جب بات شروع کرتا ہوں لکھ جاؤ گے رہو گی تم کس طرح کہہ رہے ہیں مولانا کہ سوال جواب کی و جواب کی ہے مولانا صاحب جو ہے سوال کیوں ان کے تقلیم کے متعلق بننا چاہتے ہیں آپ کے پوچھیں گے چل آپ ٹھیک ہے مل گھر ملمان دے دا مفتی ندیم سیب دے دفتی ندیم سیب مولا سب دے دا رحیملہ مولا ملگر دا ماره وشتي په خبری لپاره ځلته ماره وشتي وو ته دې درحمان زما خبر راغله خبر ورته زما دا را لا لکه زوج مون مطمئن شید او زما دا خبره دا چې کوشتو زما په دې درمیان کې کو ته ماته په من د او د رسول الله د صحیح حدیثو پرانا کې او زمون د حنفیه موندې غلط ثابت کو په هوا تو به تایم دې ورته ما خبره کله خبر د بیا د کسانې راوشته مأملمانې دل ترغلي دې دي ډیره کسان مناظرې له وخته کومره طاقتې او دغه دا یې ترې مناظر دې مه اپو او بس دغه وری کې چې خبره وکړه یو مناظره کاول دې غلط مجلسه غلط مناظره کوله غلط ناس کاول هغه لپاره درې چې سن زم سره خرابې دي چې نو حسد او وہ قدم اور طرف انسان غلطی طرح انسان دے حق میں کوئی مذاکرہ بنتا متھی دے چکا شي اور مختلف میں یہاں او زد ہے اور سے جھگڑا جڑے گیر اور داخلہ لگتے رہا اس کے دن منگا تیرے سر دخل کیا بولنا گول کر اور رخل استاد بھی میں نے خبر ہے کم آپ کو مکمل من بتا دو قرآن میں حایظ میں بس کین ہو مکتی سے مکتی سے شریف کے بسم اللہ الرحمٰن الحیم نخمد ہُونس رسول کریم اما بعد ام <تصفيق> کس شعر کی آمد ہے کہ رن کاپ رہا ہے معذرت سامع کرام اس یہ جس کے بارے میں کہا کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں اپنی نماز کو ثابت کریں اور ہماری نماز کو غلط ثابت کریں تو میں توبہ طائب ہو جاؤں گا اور دوسری جو بات جناب ندیم صاحب نے کی تھی وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ جی مجھے پہلے اطلاع نہیں دی گئی بھئی پہلے آپ کو اطلاع نہیں دی گئی تو یہ آپ کے ساتھی کا قصور ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے ہمیں اس بات پہ ملزم ٹھہرانا کہ آپ نے ہمیں بغیر بتانے کے یہ جی سارا کام کیا تان ایسے نہیں ہوا اگر ایسے کیا ہے تو آپ کے ساتھی نے کیا ہے ہماری طرف سے اللہ کی توفیق سے ساتھی نے ہمیں پہلے اطلاع دی کہ یہاں پر وہ شخص آئے گا جو ہر جگہ پہ وسواس ڈالتا ہے ہم اس کی تیاری کے مطابق کتابیں لے کے آئے ہیں اور ہمیں یہ بات کہی کیجیے آپ نے نماز ثابت کرنی ہے تو انشاءاللہ العزیز آج تمام ساتھیوں کے سامنے اللہ کی توفیق سے میں اپنی نماز ثابت کرنا شروع کرتا ہوں لیکن ایک بات نوٹ کیجیے انہوں نے ایک مطالبہ مجھ سے کیا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو یہ مطالبہ بہت بڑا ہے اس کے لیے یہ کہنا کہ پانچ منٹ کے بعد بیٹھ جاؤ یہ بات غلط ہے کیسے اگر کوئی بندہ کسی مسلمان سے کہے کہ اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے اپنا اسلام ثابت کرو لفظوں میں سوال دو تین لفظوں کا ہے لیکن اس کا جواب بہت لمبا ہے مولانا آپ نماز سیکھنے آئے ہیں مجھ سے آج آپ نے مجھ سے سوال کر دیا جب تک میں تقبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک اپنی نماز مکمل نہ کر لوں آپ کو حق نہیں کھڑے ہونے کا کیوں جی میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے غلط تو نہیں میری بات ٹھیک ہے جی ابھی اللہ کی توفیق سے میں بلا تاخیر ساتھیوں کا انتظار ختم کرتا ہوں اور میں اپنی بات شروع کرتا ہوں لائیں جی سب سے پہلے اپنی نماز شروع کرتے ہیں مسلمان قرآن سے جی میری جیب میں جی میری جیب میں اچھا یہ دیکھیں یہ کیوں بول رہے ہیں بھائی آپ نے سوال پوچھا میں اس کا جواب آپ کو اگر اپنا اعتماد ہے یو میرا خاموش کے لگو گے یو مرتا خاموش بورے نام میں تلگو بور کہ طریقہ دہ تقریر کے بیان کے نام دا انداز میں دیکھے جب اوال کوم دا سوال دا قرآن یا حدیث نے بخا سر نیش تھی بے او احزمان سر دا تھی زدارت کو کہاؤ نہ عقلمہ دی وقت پوری ضرور کیا انداز دائی بتا سو کہ اردو خان مر گریلا اردو خان مرغریلا اچھی ارداسوکی نہیں ان شاء اللہ پہاڑ آ رہا میں سال بتاؤ بہادی با ہو رہی دس دس سوال پانچ پوران ہے سر آ رہی ہے جمن سر سو ٹول کے بولا وہ انداز دار ہے مونا نام میں چاہتی ہوں اس سوال بذہ جواب تا مناظر دماغ سوال دو سوال جواب دے میں پنجس والا جواب دے رہا قرآن تھی دا انداز نہ رکھے تک نہ کہاں رکھ لے وقت قریبی سی یو کتاب تکې نه تک ضرورت نہیں مر گئے اردو پوی کی صرف اگبا پاس ہوگلے کتاب دا ہریش و کہ کم حدیث غلط, کم غلط حوالے اور کئی داغیز نشاندہی تو اقرار دا انداز نرے. کو کرے کم سوالات قرآن حدیث کہ دا اندازی خاموش جو خیر انداز کرے کتاب روم بھرتے نماز ثابت کرنی ہے نماز ثابت کرنی ہے دلاوری کمیرا محمدی من دے تم جی محمد صلی اللہ علیہ صاحبی کمیرہ محمدی محمدی محمد ثابت و ثابت قرآن حافظ قرآن حافظ جس میں موجود صاحب کہتے ہیں میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں میں یہاں پہ موجود صاحب روٹی کھائیں گے روٹی بھی آپ کو کھلائیں گے آپ کے جو میزبان ہیں لیکن بات یہ ہے کہ روٹی کے لیے تو آپ آتے ہو تو مسائل کے لیے کیوں نہیں تیار نماز دن میں پانچ من یہ کیا بات یہ بے جرا ہے یار آداب نہیں ہے ان کو گفتگو کے پتا نہیں ہے کیسے مریش میں بیٹھتے ہیں میں بات کر رہا تھا دیکھیں مجھے یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ اپنی نماز ثابت کریں دیکھیں مجھے مجھے یہ بات کہی گئی ہے آپ اپنی نماز ثابت کریں یہ مجھ سے سوال ہوا ہے کہ نہیں ہوا انصاف سے بتاؤ سب بالکل سوال ہوا ہے کہ اپنی نماز ثابت کرو اس کا جواب کیا ہے کہ میں سہارت سے شروع کر کے سلام پھیرنے تک پوری نماز مکمل ذکر کر دوں یہ اس کا جواب ہے کہ صرف تقریر طاہیمہ بیان کروں اور جواب ہو جائے گا سب انصاف سے بتائیں بس جب تک تار... میں پوری نماز پیش نہ کر دوں اس وقت تک یہ سوال کا جواب مکمل نہیں ہوگا جناب نے مجھ سے سوال کر دیا کہ آپ اپنی نماز پیش کریں ابھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کرتا ہوں اپنی نماز شروع کرتا ہوں نماز جب تک مکمل نہ ہو جائے فریق مخالف کی جانب سے کسی کو بھی اختیار نہیں کہ اچھ کے بات کرے <تصفيق> جب نماز مکمل ہو جائے, دل جائے دل تو, تو اچھ کے بات ہی گئے نحمدہو و نسائنہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقد خالقہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لکم دینکم و اتمنت علیکم نعمتی و رزیت لکم الاسلام دینہ سب مسلمان تشریف فرما ہو سب نے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ مبارک پڑا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کے اندر یہ بات ہے کہ اليوم اکملت لکم دینکم ریتم السلام دینا کہ ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے آپ نے فرمایا کہ لوگوں ترک تو کم عالمہ نہار روایت کا نہاری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو میں تم کو ایک ایسی شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی تاریخ رات بھی روشن دن سے عیا ہے اور پھر صحیح مسلم کے اندر روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تم کو جہنم سے دور کر دے اور جنت کے قریب کر دے لیکن میں نے اس کو بیان نہ کیا ہو ابھی مسلمانوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین مکمل ہو گیا میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز دین ہے کہ نہیں سب بتائیں نماز دین, <display> <German> دین ہے کہ نہیں جب نماز <Qué Karena> دین ہے <interpret> <دیک ribards> <دلام> <impossible>, تو نماز مکمل ہے کہ نہیں مکمل ہے جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز نہیں بلکہ نماز ف نے مکمل کی ہے قرآن ابو حنیفہ نے مکمل کی ہے میں پوچھتا ہوں امام صاحب کے اسی میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ سے پہلے جن صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی جن لوگوں نے ان کو کہا سے پہلے صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں کامل تھیں کہ ناقص تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلو کمار نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے مجھے نماز پڑھتے دیکھا میں کہتا ہوں نبی نے جو نماز پڑھی وہ کامل تھی کہ نا کامل تھی نماز نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل نہیں کہو نعوذ باللہ نعوذ باللہ من بلّہ آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر, اندر نماز مکمل نہیں اور ہم یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل ہے مسلمانوں تمہارا ضمیر کس کا ساتھ دیتا ہے مکمل دین ہے جو مکمل ثابت کرنے آیا ہے تم اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ دین ابو حنیفہ نے مکمل کیا ہے تم کس کے ساتھ ہو محمد تو میرے پیارے دوستو ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو میرے نبی نے مدینہ کے اندر پڑھی تھی تیئس سال تک میرے نبی نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی وہ نماز مکمل ہے کہ ناقص مکمل ابو ہے ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھی عمر فاروق نے جو نماز پڑھی عثمان غنی نے جو نماز پڑھی علی المرتضا رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نمازیں پڑھی وہ مکمل تھی کہ ناقص مکمل تھی اب مجھے یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ ان سب سے پہلے آئے کہ بعد میں آئے بعد میں آئے اگر نماز ف مکمل کی ہے ف کہا پہلے آئے کہ بعد میں آئے بعد میں آئی جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نمازیں فو مکمل کی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کی نمازیں مکمل ہے نہیں تھی تو ہو ناؤز بلّہ ناؤز استغفر فرال استر فراللہ نے مانا نے مانا نے مانا مولانا کیا دا خبر ہو کیا نولانا یہ بات ثابت کرنی آئی ہے کہ مکمل نماز قرآن میں نہیں ہے میں آمین پارا سروس پوری سره کچھ پوری پل <سؤال> ماتا پتم لے لیجیے دام و ساتے دام و ساتے ان شاء اللہ خبر ہے کمکر ام دا خبر نمک ابھی کو مولانا دا سوال دنکری منکرین حدیث ما خلا کڑی منکرین حدیث و امام بخاری مختلف رضی اللہ دغه حدیث اگوئی نہ مانا مانا امام بخاری کو در سلور پنجر صدی رس امام بخاری کیا لوگ قرآن کی وہ خی حد کر امام بخاری ام انداز بے نہیں مولانا دلطیئر کرے وہ خبر مولانا چپ مولانا چیر اماسو تو, تو گنائی کم از کم جد جلنا ما کار ما میں وہ خبر ہے داو کلا چچرتا دعوت کی شادی کوئی رشتوں نو بیا یقینی خبر استا گنا پکار کی مبتلا ہے گنا پکار کے استاپنس مقلدین السنت وال ارب ستاون کروڑ مسلمان مشرقان تقلید شختی کا سوتے رمام منیپا رمام شافید امام ملک امام الدین امل رحم اللہ دا دا تا ایک ارب ستاون کروڑ مسلمان مشرقین دی اگر تو بھی لب استعمال کے نو تاز دے سلو دی اگ دو خبر اگ دو منا چلو ذرا زمان سوالات تاسو مولانا صرف داخلہ بیان کر ضرورت بنی صرف زمان سوالات جوابات بات رکھو لاول ٹول تھا سو مسلمانہ ٹولنا اول پار تہارت ضروری دے کہ نہ دے دستی کیا نا ٹولون اول مولانا نے سوال کو کہا کے لیے چی دانزرا پارا د دا کی اول بدن پاکی ضروری تھا کپڑے تھا یعنی بدن پا کی باغی بانس قسم گندگی میں جاست نہیں کپڑا پا کی باغیبان گندگی نجازت نہیں پا کی باغی بان نصف قسم گندگی نجازت نہیں دادا سوس والا شو درس والا شو بدن پاک کپڑے پاک زے پاک داد والا تھی مولانا جی پپال پا چکے ہوئے دادرے شرائط منو منو ہے دا قرآن دا, آیات دا ثابت دی قیاس عیات تردی دا دا قرآن آیات سرمایہ ثابت نہ ثابت سر گول مول کو سپا الفاظ ہے ماولان کنزل نے قرآن حدیث کی ردری مسئلہ نشتی لہٰذا دیجیے بدن ام پر گندگیاں نجا ست نو باندھائی کپڑے گندگیا نو نجا ست نو باندھی گندگی باندھی پنیز باندھی بس تمہارا سوال آپ سب نے سنا کہ ندیم صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ مناظرے کے لیے نہیں آیا اور پہلے انہوں نے بتایا تھا میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں واقع تن اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ اگر اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ ضیاء الرحمان آیا ہے اور مناظرے کے لیے تو واقع تن یہ تو روٹی کے نام پہ آئے ہیں ہاں بسم اللہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ نماز کا طریقہ امام ابو حنیفہ نے مکمل کیا اور پھر اس پہ انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ جناب تمہارا یہ اعتراض منکرین حدیث سے چرایا ہوا ہے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بخاری پہلے آیا کہ صحابہ پہلے آئے مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بخاری نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھیں کہ نہیں بخاری نے جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ رسول اللہ کی ذکر کی ہیں کہ اپنے پاس سے کھڑی ہیں رسول اللہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام ابو حنیفہ نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں مستحبات سنن فرائض میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں وہ رسول اللہ نے بیان کی ہیں کہ نہیں اگر رسول اللہ نے بیان کی تو پھر کیوں کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں اگر امام ابو حنیفہ نے اپنے پاس سے گھڑی ہیں تو اس کو بخاری سے تشبیہ کیوں دیتے ہو بخاری نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی اس نے رسول اللہ کی حدیثیں نقل کی ہیں اگر امام ابو حنیفہ نے بھی اللہ کے رسول کی باتیں نقل کی ہیں تو پھر مولانا کیوں کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے نماز مکمل کی نماز پہ رسول اللہ نے مکمل کی ہے نمبر ایک نمبر دو کہتے ہیں بھی یہ ان قواعد کو نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں اور پھر وہ یہ بات کہے کہ جو قائدہ ہے میں اس کو نہیں مانتا وہ مانتا ہے کہ انکار کرتا ہے انکار کرتا ہے انکار نا, انکار نا کرتا نا. مولانا آپ کہتے ہو آپ خود اقرار کرتے ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں اور جو قاعدہ قرآن و حدیث سے نکلتا ہے اس کو کون نہیں مانتا تم کہتے ہو کہ امام صاحب نے قواعد نکالے ہیں قرآن و حدیث سے قواعد تو میرا کام ہے کیونکہ کہ قرآن و حدیث کو میں مانتا ہوں میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کون سے قاعدے سے نکلا ہے قدرِ درم والا نکالنے کا دیکھیں جی دی فکا ہنفی کا ایک قاعدہ سنیں ان کے نزدیک اگر ایک درم کی بقدر گندگی ٹٹی لگی ہو آپ کے جسم پر ایک درم کی بقدر ٹٹی لگی ہو گندگی لگی ہو براز لگا ہو وال وال وال وال وال لگا ہو <laughs> یہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے میں پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ نے یہ قاعدہ کون سی ہاتھ سے نکالا یہ دیکھیں یہ میرے ہاتھ کے اندر سیکا ہنسی کی کتاب نصب رایا دیکھیں اس کے اوپر یہ شرح ہے کس کی تقریر ہے احادیث ہدایات کی اور اس کے اوپر ہدایا کا متن ہے ہدایہ کے اندر عبارت کیسے ہے ہدایا کیا ہے ہدایا وہ کتاب ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں الہدایات کل قرآن ہدایت کل قرآن ہدایہ قرآن کی طرح ہدایا قرآن کی طرح اس کے اندر کیا مسئلہ نکلا ہے وہ قدر در ہم نازی سل مغل کدمی و البلی و الخمری و خرجاجی و بول ہماری جازت اجازتی سلا تم آتے <سحن> ہیں کہ اگر اس کے ساتھ دجاج دجاج صبر دجاج صبر یہ ثابت کرنا ہوگا دجاج ہے ہدایات وہ ہنفی بھائی وہ ہنفی بھائی سنو آپ کو اگر درم کے بقادر ٹٹی لگی ہو آپ کی نماز ہو جائے گی مرغی بہت اچھا ہاں اور اعراب بھی ان کو نہیں آتا کہتے ہیں ہم پہلے ہی کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا نہ پہل نہ نہ اردی سنو کہتے ہیں کہ اسی طرح پھول لگا ہو پیشاب لگا ہو سنو سنو تو شناب لگا ہو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے قاعدے قرآن و حدیث سے ثابت کیے مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ کون سی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اور مسلمانوں یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے جبکہ اس کے مقابلہ میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے آؤز بلّہ ہی میں نے اور میں نے سوال کیا تھا جو نماز نبی نے پڑھی وہ نماز مکمل ہے جو نماز صحابہ نے پڑھی وہ مکمل کے نا جواب آیا مکمل نہیں آیا ان کی طرف سے جواب نہیں آیا کیوں اگر یہ بات کہیں نماز مکمل ہے تو مطلب یہ ہے جو نماز نبی نے پڑھی وہ حدیثوں میں موجود ہے اور جو حدیثوں میں موجود ہے وہ مکمل ابو حنیفہ سے پہلے نماز مکمل ہو گئی لیا تھا ایک منٹ اچھا ابھی ایک طرف فیفی کا یہ مسئلہ ہے قرآن کہتا ہے انہوں نے مجھ سے تین سوال کیے بدن کی طہارت کپڑے کی طہارت اور جگہ کی طہارت سنو قرآن کہتا اس باللہ میں شیطان شیت ریواسا کا فتح ہر اپنے کپڑے پاک کرو اس سے پہلے کبر کا ذکر ہے کبر نواز اور اس سے آگے ورجفہ فاجر ہر قسم کی گندگی دور کرو وہ گندگی آپ کے جسم پہ ہو وہ گندگی جگہ پہ ہو وہ گندگی کسی بھی جگہ پہ ہو اس کو دور, دور, دور کر بطن کی طہارت بھی ثابت جگہ کی طہارت بھی ثابت کپڑے کی طہارت بھی ثابت میں نے تینوں باتیں قرآن سے ثابت کر دی لیکن ابھی تک میری بات کا جواب نہیں الحمدللہ چلے خبر فرمائیے رسور نے اول مولانا خبر حوصلہ امام بخاری رہی مولانا بخاری شریف کی ہی و وق خبر ندر جی کر صرف قرآن حدیث پیغمبر نے جسا رہے پیغمبر نے سا نقل لی عق کا نقل لی رسور نے اول زمان مولانا نے سوالدار مولانا تھا امام بخاری رحم اللہ باقاعدہ خپل کتاب کے با بے قید ہے باندې سلام دا دا حدیث سے ٹھیک سے رحم اللہ باقاعدہ باب قید تھا ارشادی اوپر مایو بخاری شریف کی سبھی کا مرنا نقلی دین دے مولانا تول بین اختیار کو ملا کو امام بخاری رحیم اللہ درے طلاق و باب کی مستقل باب ہی کی امام بخاری رحم اللہ حادث نقل کرنا امام بخاری رحم اللہ تا التگا دن دو دولے گنج تقریباً تقریبا کی کې کا شروع کے بال شماک موللہ خبر سردی دار ان شاء اللہ تک وہ دا تھی وہ مول خبر ہو قواعد الفصل جمع کر دے تو امام ابوانی پر کار ہو قواعد السطل کو جمع کر دے امام ابانی پر احمد نہ تو معلوم ہے ان شاء اللہ <سؤال> صبح سپوز تو سنت تعریف کو کیا الحمد اللہ نظر جی الحمد للہ سنت تعریف جیسے بھائی ان شاء اللہ اس کا آج آپ کو علم سب کچھ پڑھاؤں گا ان شاء اللہ پڑھانے خبر شیو الحمد للہ کم, احناف دی پترا کم سی دیو تم اہناب تترا تو مسلح سدا سیروی الگ مسلح و خیور سورت کی انزل فرض دی مولانا دینا کمی پہاغ سورت کی دی واجب عجیب دی جاگی کم کم پہاغ سورت کی اگر درجات صرف سورج کی سنت دیورت کی واجب دی فدیش صورت کی فرض دی اگر تول سورت ہے پوری مولانا تانسبور رائے اور حاشی نے ہرایہ راو والا دہی دائی پورا عبارت ہوا ہے کتاب اور سیم بھائی صاحب ہدایت عبارت تو نش بی جی زمانہ الحمد للہ ہدایت پڑھاؤ سپا ہوا ہے بے ہدای لاسٹ کے ملا چلو رم مولانا داخبر وکلا دیو داخبر کہیں تھی الدا کل قرآن مولانا یو خود جہالت نہ قرآن, یعنی گو مجید کی کم قرآن خلاف کی گویا کی منسوخ ہو گیا خبر ہے مولانا داخل نہ وہی مولانا جواب دے رہے وہ سیاب کا پتوا اول خدا صاحب ہدایہ شکریہ دا او بیار دا اول کے چراغزین نے خدا جی صاحب ہدایہ پتوا ہر آیات پیش کرے اسطلال مولانا قیاض سے ما درتی منس پسخار کپڑوں کی گی کیا نہ کی گی ماں تھا آیات نے سراہد وقایا یا عزیز نے سرا ذرا بکھایا چیئرا مسالہ جس سے یا نہیں کی گی مطابق قرآن عزیز و خایا کیسا خبر خبر آؤ آج ہے بدن خبر آؤ چلو دے سوالا جوابات جو آواز کرانے سے پوری دھمک کی دم چلو چلو رم سوال پکاؤ نہیں کی لی تھی پکاؤ نہیں کی لی تھی چہرہ وقت دمانزا کے منہ کلیچی اگر نہ تھا منی منی قرآن پیش یا حدیث پیش کا بسرا سر جم بیٹھے میں ہوش ہے ایسی اگر نہیں کی گی یا تو یہ یا سمجھ لگ چلے دا قرآن حیات پیش یا حدیث پیش کا چلو پنگم سگم سوال خبر ہوتا ہے نش میں دس منٹ بات کروں گا یہ منٹ کریں گے کچھ نہیں ہے اس لیے وہ جان چڑھاتا ہے اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی مولانا صاحب ٹائم لگاؤ یہ انہوں نے کہا دو ہاتھ سے مصافہ مولانا آج کبھی کہتے ہیں ٹیکہ لگانا ثابت کرو ٹیکہ انشاءاللہ لگے گا کبھی کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں سریند بتاؤ سرنج بھی بتاؤں گا اور کبھی کہتے ہیں دو ہاتھ سے مصافہ پتا چلا مولوی صاحب کے پاس آج نماز کے موضوع پہ کرنے کو کوئی بات نہیں ہے اس لیے کبھی ٹیکے کی طرف بھاگتے ہیں لفظ پہ غور کریں کی طرف کبھی بھاگتے ہیں اور کبھی دو ہاتھوں کی طرف جاتے ہیں مولانا صبر سے کام لے لیں موضوع پہ رہیں اگر آپ کو دو ہاتھوں پہ بات کرنے کا شوق ہے آپ کو ٹیکے کا شوق ہے تو اس پہ شکست لکھ دو آپ کو ٹیکا بھی لگاؤں گا اور نمال بھی ثابت کرنے جی دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اگر درم سے زائد ہو گندگی تو دھونا فرض ہے مطلب یہ اتنی مقدار سے اگر گندگی زائد ہو تو پھر دھونا فرض ہے اگر کم ہو تو دھونا فرض اور یہ ہدایت کی بارت کیا ہے سلا تو ہو یہ میری بارت نہیں ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے اور مسلمانوں کیا تم ایسی فقہ کو مانتے ہو جس کے اندر یہ گند پڑا ہو اور جو کہتی ہے کہ پیشاب لگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ امام ابو عنیفا نے قرآن و حدیث سے قاعدے مستمت کیے ہیں ایک سوال کیا جواب نہیں آیا دوسرا قاعدہ یہ فتوا عالمگیری اس کے شروع میں کیا لکھا ہے تین نمبر کن اس کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کے اندر صرف وہ بات ذکر کی ہے کہ جو بات مفتا بہا ہے جس کے اوپر علماء حناب کا فتویٰ ہے اس کے اندر کیا لکھا ہے ایزا صحابتی نجاست بز آزا و لہ صحاب لسانی حتٰ اصروحا یا تھا کہتے ہیں کہ اگر کی او سنو لطیفہ یہ قرآن سے قاعدے مستمبت ہیں اگر کسی کی ہاتھ پہ ٹٹی لگی ہو گندگی لگی ہو اور وہ دھوئے نہ زبان سے اس کو چاٹ لے مولانا ندیم صاحب یہ فکا آپ کو مبارک <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> یہ فکا آپ کو مبارک اور وہ اس گندگی کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی یہ کس حاصل کا ترجمہ ہے اور کس حدیث کا معنی ہے یا <laughs> آج اس کتاب کا انکار کر دو یا پھر آج میرے سامنے گندگی چاٹ کے تو دکھاؤ ہنجی <laughs> <laughs> <laughs> بھائیو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 وہید الزمان کی کتابوں کو آگ میں لگاتا ہوں اس پتاوا عالمگی اور ہدایات کو آگ تو لگا پتہ چل جائے گا نا کی باتوں کو میں جلاتا ہوں قدوری اور ہدایات اور یہ تیری جو گندگیاں ہیں اس کو تو جلا تو صحیح پتہ تو چلے میں <سلام> کہتا ہوں کہ وہید الزما اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں اگر میں نے مولویوں کی باتیں ماننی تھی تو پھر آج تیرے ساتھ مناظرہ کیوں کرتا اگر تم مجھے وہی بھی زمان کی باتیں پیش کرے تو میں تیرے ساتھ آج مناظرہ کیوں کرتا پھر میں ابو حنیفہ کو مان لیتا مولانا بات یہ ہے خبردار اگر کسی مولوی کا حوالہ پیش کیا اگر مجھے بات پیش کرنی ہے تو قرآن سے پیش کرو حدیث سے پیش کرو اہل حدیث کے دو اصول عطی اللہ عطی الرول اہل حدیث کے صرف دو باتیں ہیں اور میرے دو ہاتھ ہیں میرے دو اصول ہیں ایک ہاتھ میں قرآن پکڑوں گا ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان پکڑوں گا اور اپنا عقیدہ ثابت کر دوں گا اور سنو سنو سنو میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا سہارت سے اور دلیل سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا انی صحابی کہتا ہے ابن عمر اِن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول میں نے اللہ کے نبی کو سنا وہ فرما رہے تھے اللہ اکبر اللہ بگئی تو اللہ تہارت کے بغیر نماز قبول کرتا نہیں مولانا میں نے حدیث سے ثابت کر دیا اللہ اس کے بغیر تہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا لیکن تم کہتے ہو کہ ذرم کے بقدر گندگی لگی ہو نماز ہو جاتی ہے تم کہتے ہو انگلی پہ گندگی لگی ہو اس کو چاٹ لو پاک ہو جائے گی یہ تمہاری فکر تمہیں مبارک قرآن و حدیث ہمیں مبارک اور سنو یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے قواعد نکالے ہیں مولانا یہ کون سی آج کا ترجمہ ہے یہ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ آج چلکھ ہے مولانا کس نے لکھا ہے کہ کیا اچھی ہے یہ میرے سوال کا جواب دینا ہے نمبر ایک نمبر دو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن پڑھا قرآن کو کیا مولانا خبر وقت مولانا دی مولانا داخلہ مولانا دا خبر تردید ترجیح کچھ اول دیکھو خبرہ وکلا چیارا صرف قرآن حدیث منم دا, منم دا دین اقوائش نا سے مولانا پارا غیر مقلوا جما الزام جواب رہا مسالہ ثابت نشتے الحمد للہ مولانا جا خبر ہے مولانا جا دا خبره کہ رب العالمين, رب, العالمين رب العالمين الله الله تبارك وتعالى ان شاء الله دینه تمام سلوخره دغه لاغره دجل نه کار خلک ما خبره دغه وکلا شهرب بقدر برام درام ده درام نه زیاتی بین دل لازميري راغينه کني بین دي انکه زغه دقه دي کوي مالتي مولانا جاهل ده د اماموري فرای مولانا بغد سنت عارف نه ورجي مولانا د پرز واجب سنت ٹرو تاریفاتی اور واجب اگست پاتی شو نظ واجب الدے اور سنت اگستن سیدھے سواب کی مشو امراغار باندھے مسلہ پورا آګه دا دجل د جنکار ماخ لاغې والی ظرف دریم مولنا نند پجامہ مخی تا د خپلو مشرانو اهلی حدیث علماونو د براءت اعلان وکول الحمدللہ ان شاء الله زیبه نن بزدا خپلو مسرال نوې څلونکو په الله د محمد رسول الله امام محمد ری مولانا برا اصکو میر امام مولانا برا اصکو نن مولانا اول لیټر ان کی خبره سوونکه چواهدو زمان جنمن مولانا بیا د سوچ کول سوچ کول به کرے غدانو چې زختله خبره من فقيه النبي مختار د پیغمبر په کر پیغمبر واستو یا د پیغمبر تاسو مشران ان حدیث علماوی دا حدیث تیر پیغمبر فقره پیغمبر پہ کمن نہ توڑتے ایمان نے کتابوں نے انشاء اللہ <سؤال> پڑھا ہوئی زخبل کتابوں نے الحمد للہ دی تیار ہے تیار باندې گندگی لگے تری مولانا پکا دی سپا کیا وہ سورج پیش کراچر کی وہی گندگی لگی دلی داغی گندگی لگی دلی دا گدی سے وہ سو پجبا باندھی وہ سٹل دانا ہوتے سٹا اس کا دا کی پکا ہوتے سٹا تو چلو وہ جیسے مسالہ نہیں پکلت انداز کی ماں پیشہ خبر ہے مولانا ذرا زما دیکھو مسا لے لاڑا نیت کول دی اول مولنا دی واجب دے سنت دے سر اگل اول مولانا وہرز واجب, واجب سنت دا سے سونت دا نما نما نو بیا دار یو سړی بنیت ونه کو دا غمن زونه شو کونه شو په پا سپال پاجی کړ قران آیات و یا حدیث زما نو سوال نوٹ کوا یو ایمان دی یو مختدی دی یو منفرد دی درې کیسو قسم خلک دی یو فرض منځ دی بل واجب منځ دی بل سنت بنځ دی بل نفل منځ دی هر یو امام او مختدی او منفرد به د هر منظره تاسو وای نه ځله سوچ تا وای د ځله شورتي کمزور ته تاسو یې اغوې په دې ځړه کې بس, بس توي ذرا سطح منس کو صدر کی جکم سوچ کے اگر نہ یا حریف نہ قرض والا سور تو یہ امام مختلف رحمانحیم سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کون کر رہا ہے قرض اتارو ملک سوارو مولانا سنو چھ قرض آپ سے میں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ کامل ہے کہ نا کے جواب لے. نہیں آیا نہیں. میری وہی نماز ہے جو نبی نے پڑھی تھی میں نے کا فتح ہر سے کپڑے کی تہارت پیش کی انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے ورج ذہ جر سے جسم اور مکان کی تہارت پاک کی انہوں نے الحمد سکوت سپوت اختیار کیا جو دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے مان لیا میں نے قدرے درم والی عبارت پیش کی کہ اتنی گندگی لگی ہو اور انہوں نے خوشی سے کہا کہ ہم اپنے فکاہا کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح مشرقی نے مکہ نے کہا تھا ماں وجدنا علی ہی آبا آنا اے نبی تو جتنا مرضی قرآن و حدیث لے آ ہم اپنے باپ دادے کو نہیں چھوڑیں گے زمان کی بات غلط تھی میں نے کہا اس کو آگ لگاؤ اس کے جواب میں اس نے کہا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو پھر تو پھر آج عمل کرو نا اس پہ آج ذرا سنو بھائی سنو آج مولوی صاحب سے عمل کرواؤ فکہا کی بات پہ ان کے ہاتھ پہ گندگی لگاؤ اور اس سے کو ذرا چاٹو تو صحیح کہتے ہیں فکہ نے ایک صورت پیش کیا چلو صورت پہ عمل تو کرو اور صورت پھر کہتے ہیں زنانہ کے ہاتھ پہ مولانا عورتوں کی بات یہاں پہ نہ کرو یہ مردوں کی مجلس سے اگر ہم بات کریں گے تو پریشانی ہوگی ہماری بدگمانی پیدا ہو جائے گی شاید اتنے تہارت ایسی پاک کی جاتی ہے پھر کہتے ہیں انگلی پاک کرنی ہے اور اتنا نہیں پتہ انگلی پاک کرتے کرتے منہ گندہ کر لیے اچھا <laughs> جی اس کے بعد میں نے عالمگیری کی وارک پیش کی جواب نہیں آیا میں نے پوچھا شیابا کی نماز مکمل تھی کہ نہیں جواب نہیں آیا اور پھر کہتے ہیں دین میں کامل ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں مسلمانوں انصاف سے بتاؤ اگر یہ مولوی دین ثابت کامل کرنے کے لیے آتا تو مجھ سے سوال کرتا میں کہتا ہوں میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو نماز میرے نبی نے پڑھی بتاؤ میرے نبی کی نماز مکمل <تصف> ہے کہ نہ مکمل ہے محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محمد محم نماز میرے نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اگر نبی نے مکمل کی تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہنے والا اس نے نماز مکمل کی ہے وہ مسلمان ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے علماء کا انکار پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ہاں میرے مدرسوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ تمہیں دکھاؤں اس میں کیا گندگی ہے جس طرح آج میں نے دکھایا نکالو ذرا اور گندگی سنو یہ نکالے ہیں الشبا نظائر تیسرا مسئلہ ابو نجیم جس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ ثانی کیا لکھتا ہے ابن نجیم ولاسلی المسافی مرات بشاوتی اگر کوئی نماز پڑھنے والا اللہ اللہ کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف مسلمانوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں قرآن و حدیث کو ماننے والوں نبی کی نماز پڑھنے والوں دیکھو امام کا تقاضا جنازہ نکل گیا یہاں پہ اگر نماز پڑھنے والا شاوت کی نظر سے عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لے نماز نہیں فاسد ہوتی اگر قرآن پہ دیکھ لے تو نماز چھوٹ جائے مولانا اگر تم یہ عبارت نہ ہو تمہاری اللہ کی قسم شکست لکھنے کے لیے تیار ہو یہ تمہاری یہ دو اس کو دو اس سے کوئی انکار کرے اس کا دیکھو مسلمانوں بتاؤ وہ بتاؤ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث کا ترجمہ ہے کہتے ہو ہمارے بکہا نے قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے اور یہ کون سا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے اگر کوئی نماز پڑھنے والا عورت کی شرمگاہ کی طرف شاوت کی نظر سے دیکھے مسلمانوں خیال کرو شاوت کی نظر سے دیکھے نماز نہیں ٹوٹتی اگر قرآن کی طرف دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی اور دیکھو اس کے بعد اللہ کی توفیق سے میں نے جتنے سوال دیکھو مولانا ایک منٹ باقی ہے یہ مجھ سے کہتا ہے ابھی پارٹی کے بارے میں حدیث سنو ادھر میرا مطلب کیا ہے اور نماز کی چاپی نماز کی کنجی کیا چیز ہے وہ تہارت ہے نوٹ کرو الزام صحیح سنن مزید میرے نزدیک میرے نبی نے فرمایا تہارت میں مکمل ہوتی ہے جبکہ ان کے نزدیک گندگی سے ہوتی ہے